ربین سید مرسلیم اما باطف من الم سعیت بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تو السلام یا رسول اللہ فلاۃ السلام علی قیا رسول اللہ وحیلا علی کبا صحاب عیا شبیب اللہ واحلہ علی کبا یا شبیب اللہ فلا تو السلام علیک السلام علی قیا نبی عمل واحد علی کبا نور اللہ علی نور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے اور قیرات پہاڑ جتنا ہے صلو اللہ تعالی علی محمد اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل پر سلسلہ روحانی علاج کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی فون کالز کے جوابات اور ان کا حل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا روحانی علاج یہ ہمارے اسلامی بھائی بتاتے ہیں اور الحمد اس ان روحانی علاج میں قرآن آیات پر مشتمل آیات ہوتی ہیں دعائیں ہوتی ہیں احادیث کریمہ میں منقول دعائیں ہوتی ہیں بزرگان دین کے اقوال بھی سننے کی سعادت پاتے ہیں اور بہت سارے مدنی پھول بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ساتھ ہی مدنی بہاریں بھی سنتے ہیں اور اچھی اچھی نیتیں بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ پورے سلسلے میں شریک رہیں گے تو بہت زیادہ معلومات بھی حاصل ہوں گی اور بہت زیادہ برکتیں پانے میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے ہر مرتبہ کی طرح تقریباً تقریباً ہر مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی یہی گزارش کروں گا اپنے ساتھ ڈائری اور قلم لے کر اس پورے سلسلے میں شریک رہیں اہم مدنی پھول روحانی علاج اوراد وظائف اور دعائیں یہ لکھ لیجئے تاکہ بعد میں بھی کام آ سکے آئیے اپنے سلسلے میں سب سے پہلی کول شامل کرتے ہیں السلام علیکم سر میں عبد الغفار سانگھڑ سے بات کر رہا ہوں سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جو بھی سبق پڑھتا ہوں وہ میرے کو یاد نہیں رہتا تو آپ بڑا مہربانی اس مسئلے کے لیے میرے کو حل بتاؤ تاکہ میرا ذہن تیزی سے کام کرے یہ ہمیں سانگڑ سے اسلامی بھائی نے سوال ریکارڈ کروایا ان کا کہنا تھا جو بھی سبق پڑھتا ہوں ذہن میں بیٹھتا نہیں حافظے کی کمزوری کی انہوں نے شکایت کی اور یہ بہت ساری بہت سارے اسلامی بھائیوں کو اس طرح کی شکایت ہوتی ہے اسلامی بہنوں کو بھی ہوتی ہے تو حافظ کی مضبوطی کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان اسلامی بھائی کے حافظے کو قوت بخشیں آمین حافظے کی مضبوطی کے حوالے سے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے آپ بھی اور ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے سلسلے روحانی علاج کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی چاہیں تو اپنے پاس اس روحانی علاج کو تحریر فرما لیں اور جن کو حافظ کی کمزوری کی شکایت ہے تو وہ اس ورد پر عمل کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو حافظہ مضبوط ہوگا دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع کوئی سی بھی کتاب الحمد ہر کتاب پر جو مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوتی ہے تو اس کے سرے ورق کھلتے ہی یعنی کتاب کے پہلے ہی صفحے پر اسلامی کتاب پڑھنے کی ایک دعا لکھی ہوئی ہے اور اس دعا کی فضیلت بھی یہی ہے کہ جو کوئی اسلامی کتاب پڑھنے سے قبل یا اسلامی سبق پڑھنے سے قبل اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو جو کچھ پڑھتا ہے وہ یاد رہتا ہے تو آپ بھی اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لیجیے اور اس دعا, اس دعا کو سماعت بھی فرما لیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم ہوم علينا علینا حکمت کا ون شر علینا رحمت کا یاد اللالی ول اکروم اسی دعا کو ایک بار پھر سماعت فرما لیجیے علینا حکمت کا ون شرعل رحمت کا یاد اللالی ول اکروم اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیجیے کہ اے اللہ سوجل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اے عظمت اور بزرگی والے تو آپ بھی اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے تو ان شاء اللہ جو کچھ پڑھیں گے وہ انشاءاللہ اللہ ذہن میں بیٹھا رہے گا ریکارڈیڈ سوال شامل کرتے ہیں صلو اور میرا نام محمد کلیم اطاری ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں بہت ناچاکی ہے امی ابو بھی آپس میں لڑتے رہتے ہیں اس لیے کوئی اچھا سا بدنی روحانی علاج فرما دی تھی چن سے ہمیں اسلامی بھائی نے سوال ریکارڈ کروایا گھر میں ناچاکی کی شکایت کی ہے اور اس کا روحانی علاج یہ انہوں نے طلب کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کلیم بھائی کے گھر کو امن کا گہوارہ بنایا ان کے آپس کے لڑائی جھگڑے اور دیگر فسادات جو گھر میں نچاکی ہیں اس سے ان کی جان چھوڑائے اس لڑائی جھگڑے اور نچاکی وغیرہ کے معاملات کو درست کرنے کے لیے اس سے نجات پانے کے لیے آپ کو ایک دعا پیش خدمت ہے اس کو غور سے سن لیجئے بلکہ یہ ہو سکے تو انہی کا نہیں یہ بے شمار ایسے ہمارے اسلامی بھائی جن کے گھر کے یہ معاملات ہوتے ہوں گے کیونکہ آج کل یہ معاملات بہت لڑائی جھگڑے اور یہ نچاکی کے چلتے ہیں تو اگر یہ توجہ سے سن لی جائے گی اس کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ گھر میں یہ لڑائی جھگڑے کے معاملات اللہ نے چاہا تو نجات اس سے مل جائے گی دعا سن لیجئے یہ دعا اس وقت پڑھنی ہے کہ جب گھر میں داخل ہو رہے ہوں گے جب گھر میں داخل ہوں تو جو بھی ہو وہ اس دعا کو گھر میں داخل ہونے سے پہلے پڑھ لیں دعا سن لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اموا اس علوقہ خیر الجی و خیر المرجی بسم اللہ و لچنا و بسم اللہ خرجنا ولابینا دعا ایک مرتبہ پھر سماج فرما لیجیے ابنی اس علوقا خیر الجی و خیر المکھی بسم اللہ و و بسم اللہ خرجنا و ربینہ تو ترجمہ اے اللہ عزل میں تجھ سے داخل ہونے کی اور نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں اللہ عزب اللہ کے نام سے ہم گھر میں داخل ہوئے اور اسی کے نام سے باہر آئے اور اپنے رب عز بد اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا یہ دعا گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھ لی جائے دعا پڑھنے کے بعد گھر میں موجود افراد کو سلام کریں پھر بارگائے رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سلام ارض کرے اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھے انشاءاللہ اللہ ازب وج اللہ روزی میں بھی برکت ہوگی اور گھر کے لڑائی جھگڑے اور ناچاکی کے معاملات بھی سنبھل جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی روحانی راج پیش خدمت ہے یا ودودو یا ودودو یا ودودو ایک ہزار ایک بار ایک ہزار ایک بار اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود پاک پڑھ کر لاہوری نمک پر دم کریں لاہوری نمک پر دم کریں اور کھانے اور سالن وغیرہ جو بھی گھر میں عموماً نمکین چیزیں ہیں جس میں نمک ڈلتا ہو جو کھانے میں استعمال ہوتی ہوں ان میں اس نمک کو استعمال کر لیں انشاءاللہ شاء اللہ اعظم جو جو گھر کے افراد یہ کھانا کھائیں گے جس میں یہ نمک ڈلا ہوگا پڑا ہوا دم کیا ہوا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ ان کی آپس میں محبت ہو جائے گی اور ناچاکیاں اور لڑائیاں اللہ نے چاہا تو ختم ہو جائیں گی اس کے علاوہ امیرہ علیہ سنت کی ایک وی سی ڈی بھی ہے گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے اور ایک اور وی سی ڈی کا تذکرہ کرتا چلوں ناچاکیوں کا علاج شیخ طریقت امیرہ علیہ سنت بانی دعوت اسلامی ان کی یہ دونوں وی سی ڈیز دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں اس کے بہت سی بہارے بھی آ چکی کہ جو دیکھ کر گھر میں لڑائی جھگڑے کرتے تھے ان میں آپس میں محبت بن گئی اور وہی جو لڑتے تھے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے معافی مانگ کر محبت کے ساتھ رہنا شروع کر دیا تو آپ بھی کوشش کریں بلدی کہ یہ دونوں وی سی ڈیز دے کر اپنے گھر والوں کو دکھائیں انشاءاللہ شاء اللہ اللہ نے چاہا تو ضرور اس کی برکتیں پائیں گے جیسے ہم نے روحانی علاج سنا اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دو وی سی ڈیز کے تعلق سے ترغیب بھی سنی تو ان وی سی ڈیز کو بھی حاصل کریں اور روحانی علاج میں ہم نے سنا کہ دعا پڑھنی ہے اور گھر میں موجود افراد کو سلامتی کی دعا دینی ہے سلام کرنا ہے تو اس پر ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ عموماً ہمارے یہاں سلام کی ویسے سننا تو یہ اب بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں سے متروک ہوتی جا رہی ہے الحمد اللہ تعالیٰ سلامت رکھے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اختار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کو کہ انہوں نے اس طرف بھی توجہ دلائی اور الحمد سلام کی سنتیں اور آداب کو بھی زندہ فرمایا اور اس سے پہلے بھی سلام تو مسلمان کرتے ہی تھے لیکن عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ گھروں میں سلام کرنے کا ایک رواج جو ہے نا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گھر والوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے تو ہم نے یہ سنا کہ دعا پڑھنی ہے سلام کرنا ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی سور صورت صورت الخلاص اس کی تلاوت کرنی ہے تو ان اللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی تو نیت کر لیجئے انشاءاللہ جن کے گھروں میں امن ہے وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اس روحانی علاج کو اختیار کر لیں تو انشاءاللہ روزی اللہ میں برکت ہوگی اور آئندہ ممکنہ خدا نخواستہ کسی گھریلو ناچا کی سے بھی امن کی صورتیں ہو جائیں گی ان شاء اللہ آئیے کو سوال شامل کرتے ہیں. سلو السلام علیکم میں گجرات سے عمران اطاری بات کر رہا ہوں گجرات کے گاؤں لڑی سے اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے میری شادی کو دو سال ہو ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے سر پر ہمارے میرے سنت کا سایہ اور قیامت سلامت رکھے اللہ حبیب صلی اللہ وسلم گجرات سے عمران بھائی نیک اولاد کے طلبگار ہیں عمران بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کو جلد بخیر و عافیت نیک ولاد نرینہ سے نوازیں آپ کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے آپ اس روحانی علاج پر عمل کرنے کی بھی نیت فرما لیں اور پابندی سے اس عمل کو بجا لائیے آپ کو چاہیے کہ ہر جمعہ کو دس مرتبہ یا باری او پڑھ لیا کریں یا بار او یا باری او یہ ورد صرف دس مرتبہ پڑھ لیا کریں انشا اللہ سوجل اللہ نے چاہا تو جلد کرم ہوگا اور انشاءاللہ بیٹا عطا ہوگا کیونکہ یہ ورد ایسا ہے اور یہ ورد دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ مدنی پنصورہ میں بھی تحریر ہے تو آپ اس عمل کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے انشاء اللہ اللہ کی رحمت سے جلد کرم ہوگا انشاءاللہ جلد آئیے کو ریکارڈیڈ سوال شامل کرتے ہیں سلو علیہ وسلم میں سفر کا رہنے والا ہوں میرا نام اقرا گمروہ ہے میری سورا چوری چوری ہو گئی ہیں گئے ہیں صبح نو بجے میرے باپ کو باندھ کے گئے ہیں اسے چھوڑ کے اور لے کے گئے میں دودھ کا کام کرتا تھا میرے پاس کام بھی نہیں ہے سارا دن میں گھر پہ سویا رہا تھا جاتا ہوں وڈیروں کے پاس ان دارے لوگوں کے پاس بس نہیں دے رہے کہہ رہے ہیں یہ ہے وہ ہے فلان ٹی سات رابطہ اور جو میں وہ کام کروں اور یہ میری مشکل حل ہو جائے گی سکھر سے اقرار بھائی ان کا سوال آپ نے سنا روحانی علاج نے بتا دیجیے اللہ, اللہ ہمارے اقرار بھائی کو جو ان کا نقصان ہوا اس کا اچھا نیب البدل عطا فرمائے ان کے لیے بھی ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے یا مدلو یا مدلو یا مزل یہ ورد یا مزل ظالم کے خوف یا حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے نیز اپنا جائز حق جیسا کہ کسی نے قرضہ دبا لیا ہو یا جیسے کوئی چوری کر کے مال لے جائے چھین کے لے جائے اس طرح کی صورتحال میں اس کو واپس لانے کے لیے واپس وصول کرنے کے لیے دو رکعت نفل ادا کرے دو رکھ نماز نفل ادا کریں اور اس کے ہر سجدے میں تین بار سبحان عربی اللہ سبحان عربی العلہ یہ پڑھنے کے بعد پچہتر مرتبہ یعنی سیونٹی فائیو ٹائمس پچہتر مرتبہ سیونٹی فائیو ٹائمس یہی ود یعنی یا مجلو پڑھیں انشاءاللہ شاء اللہ اضرف اللہ نے چاہا تو جلد ہی آپ کی گمی ہوئی جو چھینک لے گئے جو آپ بتا رہے ہیں وہ بہن سے انشاءاللہ واپس مل جائے گی اسی بیمان افروز مدر بہار میرے پاس موجود ہیں آجے آمد آمد بھی سنتے ہیں چنچ ایک ذمہ دار اسلامی بھائی کے عزیز کے آفیس سے انہی کے عملے کے دو افراد پچاس لاکھ روپئے کی رقم حروف کے خفیہ خانوں میں چھپا کر لیے جا رہے تھے راستے میں مصروف شاہراہ کے فلائی اوور پر دو ڈاک نے جنہیں غالیباً پہلے چکی تھی گن پوائنٹ پر گاڑی رکوا لی روکتے ہی پوچھا پچاس لاکھ کہاں چھپائے ہوئے ہیں جواب ملنے میں تاخیر پر ان دونوں کو گاڑی سے زبردستی دھکے مار کر اتار دیا اور گاڑی, گاڑی لے کر چلتے بنے ان صاحب نے اپنے شیر صاحب کو فون کر کے اس واردات کی اطلاع کر دی شیر صاحب نے ان اسلامی بھائی کو اس اسفاقے کی طرح کر دی اسلامی بھائی نے ان کی دلجوئی فرماتے ہوئے حوصلہ دیا اور ہاتھوں ہاتھ تعبیضات اور اوراد اتاریہ دلوائے اور ساتھ ہی کارڈ کا عمل بھی کروا لیا کمال ہو گیا کہ کم بیش صرف دو گھنٹوں کے اندر اندر انہی سید صاحب کا فون آ گیا کہ الحمد مذکورہ بالا عمل یعنی جو ان کو پھر یہ جو ہاتھوں تابیذات اور اوراد دیے گئے تھے اس میں یہ عمل بھی بتایا گیا تھا جو ابھی ہم نے سنا یا مزلو والا تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ اس عمل یعنی دو رقط نفل پڑھنے اور اس کے ہر سجدے میں تین بار سبحان ربی اللہ کہنے کے بعد پچہتر بار یا مزل پڑھ کر سلام پھیر کر ابھی میں فارج ہی ہوا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی میں نے فون اٹھایا تو یہ خوشخبری موصول ہوئی کہ آپ کی گاڑی بما رقم بازیاب ہو چکی ہے سبحان تو سبحان اقرار بھائی سکھر سے آپ نے ہمیں صبح ریکارڈ کروایا تھا مدن التیجہ ہے وہاں سکھر میں فیضان مدینہ جو بیراج روڈ سکھر پر سکھر میں وہاں واقع ہے اثر اور مغرب کے درمیان وہاں تعویزات اتاریہ کا بستہ بھی لگتا ہے جا کر وہاں سے تعویزات اتاریہ بھی حاصل کیجیے یہ جو آپ کو یا مذل والا عمل بتایا گیا اس کو بھی اختیار کیجیے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ شاء آئیے ایک اور سوال شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد بھائی میں آلکور سے سجاد احمد بات کر رہا ہوں تو میرا مسئلہ ہے کہ میری ہمشیر ہے چھوٹی ہے مجھ سے تو اس کی شادی ہوئی ہے دو سال ہوئے ہیں تو اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی اور ان کا بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں مدنی چینل دیکھتا رہتا ہوں تو میں نے آپ کے اور دیکھا سب تو بہت مزہ آتا ہے نا دیکھنے میں تو میرا یہ مسئلہ ہے کہ آپ دعا کریں میرے لیے یا مجھے کچھ بتائیں تاکہ میری بہن کا نہ مسئلہ کلیئر ہو اور اس کا گھر خراب نہ ہو پلیز تو میرے لیے کچھ کیجیے میں چالکوٹ اللہ سیال کورٹ سے سجاد بھائی بہن کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی اور دعا کے لیے بھی کہا روحانی علاج بھی مانگا انہوں نے سجاد آپ کی ہمشیرہ کو جلد بخیر و عافیت نیک اولاد ندینا سے نوازے آپ کی ہمشیرہ کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ کی متبوہ مدنی پنسورا میں ہے کہ جو عورت سات روزے رکھے اور افطار کے وقت اکیس بار ٹوینٹی ٹائمز ٹائمس اکیس بار الم صغیر المغیرو الم پڑھ کر پانی پر دم کر لیا کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو نیک بیٹا عطا کرے گا تو سجاد بھائی آپ بھی اپنی ہمشیرہ کو بتا دیجئے اور جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی آئے اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ درپیش ہو تو وہ بھی اس عمل کو چاہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے بے اولادوں کو نیک اولاد عطا کرے گا مٹھی انشاءاللہ انشاءاللہ بیٹھے, بیٹھے اسلام بھائیو کچھ کالز ہمارے پاس عرب شریف کے بھی موجود ہیں تو آئیے عرب شریف سے جو ہمیں سوالات ریکارڈ کروائے گئے ہیں ان میں سے پہلا سوال سنتے علی السلام اللہ اللہ اللہ اللہ علی علیکم جی میں بول رہا ہوں مسجد کم نزدیک مینو یہ دسو کہ میں ٹھیک نہیں رہتا تقریبا ڈیڑھ سال ہو گیا میری درد نہیں ہٹ دیا جی سمجھیاں ماشاء اللہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف ہوں مسجد کے پاس سے ہمیں سوال ریکارڈ کروایا اسلامی اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان اسلامی بھائی کو تمام دردوں سے نہ جاتا فرما جسم میں درد کے حوالے سے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے اگر کسی کے پورے جسم میں درد ہوتا ہو تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد سات مرتبہ ہر نماز کے بعد سات مرتبہ پارہ اٹھائیس سورة الحشر کے آیت نمبر اکیس یہ آیت بھی سماعت فرما لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلہ هذا القرآن على جبل لرأيته لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ پارہ 28 سورت الحشر کی آیت نمبر 21 یہ آیت پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیرنے تو انشاءاللہ اللہ جسم کا درد یہ جاتا رہے گا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جئے کہ جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا مغنیوں پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے درد کی جگہ پر ملتے رہیں انشاءاللہ شاء اللہ سجل جسم کے اس حصے کا بھی درد جاتا رہے گا انشاءاللہ ایک اور مدین شریف سے سوال ہمارے پاس موجود ہے آئیے وہ بھی سنتے ہیں علی الحبیب اللہ تعالی میںحسان الحق مدینہ سے میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے سر میں بہت درد ہوتی رہتی ہے ایک دو دن اور کبھی کبھی زیادہ ہو جاتی ہے برائے مہربانی مہربانی ہوگی مدینہ شریف سے احسان الحق بھائی نے سوال ریکارڈ کروایا سر میں بہت درد رہتا ہے ان کے روحانی علاج بتا دیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے احسان الحق بھائی کے درد سر کو ٹھیک فرمائے ان کو اس بیماری سے شفا آتا فرمائے جو انہوں نے تذکرہ کیا درد سر کا اس حوالے سے تفسیر کبیر جلد اول صفحہ ایک سو پچپن پر لکھی ایک مدری بہار سنیے جس میں درد سر کا روحانی علاج بھی موجود ہے انشاءاللہ شاء یہ بہار سنیں گے تو علاج بھی مل جائے گا اور انشاءاللہ شاء اس بہار سے ایمان بھی تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ چنانچہ کیسرے روم نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ مجھے دائمی درد سر کی شکایت ہے اگر آپ کے پاس اس کی دوا ہو تو مجھے بھیج دیجیے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو ایک ٹوپی بھیج دی دیسرے روم اس ٹوپی کو پہنتا تو اس کا درد سر جاتا رہتا اور جب سر سے اتار دیتا تو اس کا درد سر واپس لوٹا تھا اس پر کپڑا ادھیڑ لیا کھول دیا اس کی سلائیوں کو ادھیڑا تو اس میں سے ایک کاغذ برامد ہوا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر تھا سبحان اللہ، واقعی ایمان تازہ ہو گیا اور میٹھے میٹھے اس عکائت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کو درد سر ہو وہ ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر یا لکھوا کر اس کا تعویذ سر پر باندھ لے اب پہلے تو لکھنے کا طریقہ سماعت فرما لیجی لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان سیاہی مثلا بال پوائنٹ سے لکھئے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تمام وہ حروف جو دائرے والے ہیں جیسے بسم اس میں میم یہ جو ہے دائرے والا ہے اس میں جلالت اللہ اس میں ہا یہ دائرے والا ہے الرحمن اس میں میم یہ دائرے والا ہے گول اور الرحیم یہ بھی اس میں جو میم ہے وہ بھی دائرے والا ہے تو ان سب کے دائرے کھلے رکھے جائیں اور تعویذ لکھنے کا اصول یہ ہے کہ آیت یا عبارت لکھنے میں ہر دائرے والے ہر کا دائرہ کھلا ہو یعنی اس طرح مثلاً وا فو بین فا وغیرہ اچھا ان میں اعراب لگانا یہ ضروری نہیں ہوتا لکھ لیا اب لکھ کر موم جاما یعنی موم میں تر کیے ہوئے کپڑے کا ٹکڑا اس پر لپیٹ لیجیے یا یہ نہیں کر سکتے تو پلاسٹک کوٹنگ کروا لیجیے پھر کپڑے ریگزین یا چمڑے میں تعویذ بنا لیجیے اب جب تعویذ بنا لیا تو اب اس کو سر پر باندھ لیا جائے اچھا جن کو امام شریف کا تاج سجانے کی سعادت حاصل ہے وہ چاہیں تو امام شریف کی ٹوپی میں سی لیں جو نیچے ٹوپی ہوتی ہے امام شریف کے نیچے اس میں سی لیں اسی طرح اسلامی بہنیں دوپٹے یا برقے کے اس حصے میں سی لیں جو سر پر رہتا ہے اگر اعتقاد کامل ہوگا تو ان درد سر جاتا رہے گا انشاءاللہ اللہ اچھا مزید کچھ باتیں تعویذ کے حوالے سے یہ بھی ہم سن لیتے ہیں اور انشاء اللہ یاد رکھنے کی نیت کرتے ہیں اور جیسے ابتداء میں ہم سنتے ہیں کہ قلم ڈائری لے کر بیٹھے ہوں گے جو انشاءاللہ وہ لکھ لیں تاکہ یہ یاد بھی رہے سونے یا چاندی یا کسی بھی دہات کی ڈبیا میں تعویذ پہننا مرد کو جائز نہیں اسی طرح کسی بھی دہات کی زنجیر خواہ اس میں تعویز ہو یا نہ ہو مرد کو پہننا ناجائز و گناہ ہے اسی طرح سونے چاندی اور اسٹیل وغیرہ کسی بھی دہات کی تختی یا کڑا جس پر کچھ کچھ لکھا ہوا ہو یا نہ لکھا ہوا ہو لکھا ہوا ہو تو اگر اللہ کا مبارک نام لکھا ہو یا کلیمہ طیبہ وغیرہ کھدائی کیا ہوا ہو اس کا پہننا مرد کے لیے ناجائز ہے عورت سونے چاندی کی ڈبیا میں تعویز پہن سکتی ہے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے جو بات تھی وہ بیان کی گئی اور اسی کے ضمن میں ہم نے تعویذ کے متعلق بھی کچھ باتیں سنی اللہ تعالی ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے تو اس کو اختیار کر لیجیے انشاءاللہ اللہ احسان الحق بھائی مدینہ شریف سے جو آپ نے ہمیں سوال ریکارڈ کروایا تھا تو اس کو اختیار کیجیے اس کے مطابق تعویذ بنا کر پہن لیجیے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے سر کا درد جو ہے اس میں افاقہ ہوگا اور ان وہ درد سر یہ ختم ہو جائے گا اس سے آپ کو نجات مل جائے گی انشاءاللہ اللہ اعزا آئیے ایک اور عرب شریف کی کال سنتے ہیں السلام علیکم میں شہباز احمد بول ہوں سے مجھے کی ہے اس کا کوئی علاج بتائیں شکریہ شہباز احمد بھائی عرب شریف سے اپنے مرض کا انہوں نے تذکرہ کیا روحانی علاج بتا دیجی اللہ اضرا ہمارے شہباز بھائی کو ان کے تذکرہ کیے ہوئے مرض شفاعت آ فرمائی ان کے لیے بھی ایک روحانی علاج پیشے خدمت ہے ایک وظیفہ ہے اس کو غور سے سن لیجئے انشاءاللہ اللہ غور سے سننے پہ اللہ نے چاہا تو یاد رہے گا یاد رہے گا پڑھیں گے انشاءاللہ شاء فائدہ اٹھائیں گے وظیفہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شافی یا شافی یا شافی یا, شافی یا, شافی یا کافی یا کافی یا کافی یا ودود یا ودود یا ودود یا, یا, یا رشیم یا رحیم یا رحیم ایک مرتبہ دوبارہ سن لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شافی, یا شافی یا شافی یا شافی یا کافی یا کافی یا کافی یا, یا, یا ودود یا, یا ودودو یا ودودو یا رحیم یا رحیم یا رقیم یہ وظیفہ ایک بار پڑھیں اول و آخر ایک ایک بار د شریف بھی پڑھ لیں پھر پانی پہ دم کر کے وہ دم کیا وہ پانی سورج نکلنے سے پہلے دم کیا وہ پانی سورج نکلنے سے پہلے شمال رخ بیٹھ کر شمال رخ بیٹھ کر تین گھونٹ میں پی لیجئے انشاءاللہ شاء اللہ ضبط اللہ, اللہ نے چاہ تو شفا حاصل ہوگی یہ عمل شفا حاصل ہونے تک تا حصول شفا اس کو جاری رکھنا ہے اللہ نے چاہا تو اس عمل کی برکت سے آپ کے اس مرض میں جلد افاقہ ہوگا اشاہ انشاءاللہ اشاہ اشاہ آئیے ایک اور سوال شامل کرتے ہیں علی الحبیب اللہ محمد اللہ السلام علیکم میں محمد عبد المنان سعودی عرب جدہ سے بول رہا ہوں میری پریشانی یہ ہے صاحب کہ میرے اوپر قرضہ ہے تقریباً پونے چار لاکھ ریاض یعنی ہندوستان کے پچپن لاکھ روپے یہ قرضہ کیسے آدھا ہوگا دوسری بات یہ کہ میں چھٹی کرنے سکا میں اور میری فیملی دس سال ہو گئے یہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں یہ قرضے کی وجہ سے کیونکہ اس میں سے آدھا قرضہ کفیل کو دینا ہے باقی کے لوگوں کو دینا ہے جب تک کفیل کا خرضہ آدھا نہیں ہوتا وہ جانے نہیں دے گا تیسری بات نوکری لگتی ہے کچھ دن چلتی ہے چلے جاتی ہے یعنی کوئی اچھی نوکری نہ لگتی کاروبار کیا تھا کاروبار میں ڈوب گیا تھا چوتھی بات یہ ہے کہ امیرکا میں میں نے تین لاکھ ریال بھیجے تھے سامان خریدنے کے لیے وہاں پہ ڈوب گئے لیکن وہاں سے دو لاکھ ملے ایک لاکھ نہیں ملے یہ کیسے ملیں گے ایک لاکھ اور یہاں پہ بھی کچھ لوگوں کے پاس میرے پیسے پھنسے ہوئے ہیں آ, واپس نہیں مل رہے یہ کیسا ملیں گے مجھے ارب شریف سے جدار سے عبد المنان بھائی انہوں نے کرب کے دن گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے ایک تو بارے قرض تلے دبے ہوئے ہیں چھٹی پر آنا چاہ رہے ہیں مگر چھٹی مل نہیں رہی, رہی ہے نوکری لگتی ہے تو چھوٹ جاتی ہے اور اسی طرح کچھ رقم ان کی جو ہے وہ پھنس گئی ہے تو روحانی علاج بتا دیجیے عبد المنان بھائی اللہ جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ آپ کے جملہ مسائل حل فرمائے اور آپ کو جلد حلال و آسان روزگار بقدرے کفایت جلد عطا فرمائے آپ نے کئی مسائل کا تذکرہ فرمایا تو ان مسائل کے حل کے لیے چند روحانی علاج ہر مسئلے کے حل کے لیے بیان کیے جائیں گے چاہے تو اپنے پاس آپ تحریر بھی فرما لیجیے انشاءاللہ اللہ پڑھنے میں آسانی رہے گی عبد المندان بھائی آپ کو چاہیے کہ ہر قسم کے حاجت کے لیے بعد نماز افسر آنکھیں بند کر کے قبلہ رو بیٹھ کر یا اللہ یا رحمان و یا رحیم یا اللہ یا رحمان و یا رحیم یا اللہ یا رحمان, یا رحیم, یا, اللہ یا, رحمان یا رحیم کا ورد کرتے رہیے پھر رو رو کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے جائز مقاصد کے لیے دعا مانگی جیسے ہی ادان مغرب شروع ہو تو ادان مغرب شروع ہوتے ہی دعا ختم کر دیجیے اور یاد رکھیے کہ جمعہ کے روز یہ عمل کرنا بہتر ہے مگر صرف نمازی ہی یہ عمل کریں اور اس عمل کے اول و آخر اور درمیان میں چند بار باغ بھی پڑتے رہیے تو اس عمل کے برکت سے انشاءاللہ عزوجل تمام جائز حاجت پوری ہو جائیں گے ان اس کے علاوہ عبد المنان بھائی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بار قرض تلے دبے ہوئے ہیں تو قرض سے خلاصی کے لیے قرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ ایک روحانی علاج اور بہت ہی مجزم عمل پیش خدمت ہے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ جو ایسا مقروض ہو کہ ادائے قرض کی کوئی صورت ہی نظر نہ آتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ عشاء کی نماز کے وطر کے بعد دو رقع نماز نفل پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پارہ نمبر تین سورہ عال عمران کی آیت نمبر چھبیس اور ستائیس یہ پانچ مرتبہ پڑھیں عشاء کی نماز کے بعد جو عشاء کی نماز میں جو وطر پڑھے جاتے ہیں وطر کے بعد دو رکعت نماز نفل پڑھنی ہے اور اس کے پہلے رکعت میں اور دوسری رکعت میں پارہ تین سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 یہ پانچ مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ عزوجل اس کا قرض بہت جلد اتر جائے گا اور مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان خود فرماتے ہیں کہ الحمد عزوجل میں نے خود اس کا تجربہ کیا ہے یہ بہت مجدم عمل ہے تو عبد المنان بھائی آپ بھی اور ہماری جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں تو وہ بھی اگر قرض میں مبتلا ہیں اس عمل کو کل لیجئے انشاءاللہ تواجد القرضے سے نجات حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ اب ایت نمبر 26 اور 27 سورہ ال عمران کے جو بیان کی گئی یہ بھی سماعت فرمالی جئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان لاھو مالک الملک تو اتل الملک من فشاء وتنسئ الملک من من تشا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 بِغَيْرِ تو یہ دو آیت مبارکہ ہیں عشاء کی نماز کے بعد دو رکعت نماز نفل پڑے اور پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں یہ آیت نمبر چھبیس اور ستائیس پانچ پانچ مرتبہ پڑھنی ہے انشاءاللہ شاء اس کی برکت سے بہت جلد قرض اتر جائے گا اس کے علاوہ عبد المندان بھائی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ چھٹی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں رخصت لینا چاہ رہے ہیں لیکن اسباب نہیں بن پا رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی ایک روحانی علاج سماعت فرما لیجیے رخصت حاصل کرنے کے لیے جب بھی کسی حاکم افسر کے پاس جانا ہو اور اپنا جائز مقصد بھی ہو تو جانے سے قبل اکتالیس مرتبہ یا عزیز یا عزیز یا عزیز یہ پڑھ کر آپ اس کے پاس چلے جائیے انشاءاللہ عزوجل وہ حاکم افسر آپ پر مہربان ہو جائے گا اور انشاءاللہ عزوجل چھٹی کے اسباب بن جائیں گے اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ آپ نے تقریباً پونے تین لاکھ یہ کسی کو دیے ہوئے ہیں پیسے تو آپ کو نہیں مل پا رہے تو اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے یعنی اپنا مال اگر کسی کے پاس پھنس جائے اور سامنے والے سے نہیں مل پا رہا ہو تو اپنا جائز حق حاصل کرنے کے لیے اپنا مال حاصل کرنے کے لیے ایک عمل کیا جاتا ہے تو وہ آپ بھی وہ عمل فرما لیجئے دو رکعت نماز نفل پڑھیں اور اس کے ہر سرجدے میں تین بار سبحان اور پڑھنے کے بعد پچہتر بار یا مزلو یا مزلو یا مزلو یہ پڑھ لیجئے انشاءاللہ عزوجل اس عمل کی برکت سے آپ کا جو مال وہ پھسا ہوا ہے وہ انشاءاللہ اللہ مل جائے گا انشاءاللہ شاء تو, تو عبد بھائی یہ چند جو روحانی علاج آپ کے لیے بیان کیے گئے آپ بھی اس پر عمل کرنے کی نیت فرما لیجیے اور پابندی سے کیجئے انشاءاللہ عزوجل اللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جملہ مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یہ برکتیں ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں آشقان رسول کے ساتھ سدت و بھرا سفر کر کے دعا مانگنے والوں کے مسائل حل ہونے کے بھی کافی واقعات سننے کو ملتے ہیں اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع کتابیں اور رسائل ان میں ان مدنی بہاروں میں سے کچھ الحمد للہ بھی ہو چکی ہیں تو ہمارے جو یہ جو اسلامی بھائی ہیں ان سے بھی مدن التیجہ ہے کہ مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر دیجئے مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنا دیجیے تو انشاءاللہ اللہ وہاں جا کر مانگی گئی دعا کی برکت سے آپ کے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے یہاں پر ایک اور روحانی علاج میرے ذہن میں آ رہا ہے جی جیسے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برقاتم العالیہ نے اپنی مایا سنت میں فیلان سنت کے باب فیضان بسم اللہ میں تحریر فرمایا ہے جیسے کہ ہماری عبد المنان بھائی جنہوں نے عرب شریف سے قول کی اپنے کئی مسائل کا یہ تذکرہ بھی فرمایا انہوں نے جی تو مسائل کے حل کے لیے مسائل سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بہت ہی پیارا عمل لکھا ہوا ہے اور وہ عمل ایسا ہے کہ وہ صرف سال میں ایک ہی مرتبہ کیا جاتا ہے سبحان اللہ تو یکم محرم الحرام جیسے کہ آنے والا جو مہینہ ہے یکم محرم الحرام تو ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو ہی وہ عمل کیا جاتا ہے اور وہ عمل ہے کہ جو کوئی محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو یعنی یکم محرم الحرام کو ایک سو تیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر یا کسی سے لکھوا کر اپنے پاس رکھے یا اسے موم جامع کروا کے یا اس کا تعویز بنوا کر پلاسٹک میں لپیٹ کر یا چمڑے میں سلوا کر اپنے گلے میں پہن لیں تو پورا سال اس کو اور اس کے گھر والوں کو, کو کوئی برائی نہیں پہنچے گی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ اگر ہمارے اللہ عبد المندان بھائی اس پر بھی عمل کرنے کی نیت فرمائیں تو انشاءاللہ اللہ ان کے جملہ مسائل حل ہوں گے اور ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ العزیز یکم محرم الحرام کو اس پر بھی انشاءاللہ عمل کریں گے اور پورا سال انشاءاللہ اللہ برائیوں سے محفوظ رہیں گے ان شاء یہ تو بڑا پیارا وظیفہ آپ نے بتا دیا اور یہ روحانی علاج یہ مدنی علاج تو انشاءاللہ اللہ ہر سال دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ ایک بڑی تعداد اسلامی بھائیوں کی اور اسلامی بہنوں کی وہ اس کو کرتی ہے اور یہ مطلب تحریر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج الحمد روحانی روحان علاج کے اس سلسلے کی برکت سے بھی ہم نے یہ روحانی علاج سن لیا تو نیت کر لیجیے چونکہ آج قریب پچیسویں شب ہے یہاں پاکستان میں حجت الحرام کی اور اگلا مہینہ محرم الحرام ہے تو اس کی یکم تاریخ کو یہ عمل کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار 130 یہ اس کو تحریر کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ اس کی برکتیں سارا سال پائیں گی انشاء اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جب لکھ رہے ہوں تو اس میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ جیسے کہ دائرے والے حروف ہیں جی جی اور الحمد للہ جیسا کہ ہر روحان علاج کے سلسلے میں بتایا بھی جاتا ہے کہ دائرے والے حروف کے دائرے یہ کھلے ہوئے رکھیں تو جب اس وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں تو اس میں بھی لفظ اللہ کا جو ہاں ہے اسی طرح لفظ الرحمن میں جو میم ہے الرحیم میں جو میم ہیں ان کے دائرے بھی کھلے ہوئے رکھنے ہیں حجت لگانے کی حجت ٹھیک ہے اب چونکہ محرم الحرام کا تذکرہ انہوں نے کر دیا مکتبد المدینہ سے ایک پمفریٹ بھی یہ اس مرتبہ بھی شاید ہوا ہے نئے مدنی سال کی آمد مبارک تو اس کو بھی حاصل کیجئے اس میں بھی عاشورہ کے تعلق سے بھی کچھ مدنی پھول ہیں ایک بہار بھی اس میں موجود ہے اور اس وقت میرے ہاتھ میں سیدی امیر اہل سنت کی طرف سے عطا کردہ مدنی پنسورہ یہ موجود ہے مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا ہے اور یہ آپ اسے اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں اور یہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ مدنی پنصورہ ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈبلو ڈبلو پر بھی یہ موجود ہے اسی میں بارہ مہینے کے جو روزے ہیں اس کے حوالے سے بھی فضائل لکھے ہوئے ہیں مبارک مہینے اس عنوان سے اس میں بارہ مہینوں کے تعلق سے بیان لکھا ہوا ہے تو صرف چند ایک باتیں محرم الحرام کے تعلق سے میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں محرم الحرام اسلامی سال ماہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے یہ بہت ہی عظمت و برکت والا مہینہ ہے جو ہمیں صبر و ایسار کا درس دیتا ہے اس ماہ مبارک میں عبادت کرنے اور روزہ رکھنے کے بارے میں متعدد فضائل وارد ہوئے ہیں نیز اسی ماہ میں یوم عاشورہ جو اپنی خصوصیات میں ممتاز ہے وہ بھی اسی مہینے میں پایا جاتا ہے اسی مہینے میں آتا ہے اور پھر عاشورہ کے روزے کے فضائل بھی اس میں لکھے ہیں اور ایک روایت یہ بھی موجود ہے مسلم شریف کے حوالے سے سرکار دوائرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم نے رشاد فرمایا رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور فرض کے بعد افضل نماز فلاط یعنی رات کے نوافل ہیں اسی طرح ایک اور روایت سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا محترم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے اب یہ فضیلت حاصل کرنے والا مہینہ اب کچھ ہی دنوں کے بعد ہم پر سایہ کرے گا اللہ کی رحمت شامل حال رہی اس میں ابھی سے نیت کر لیجئے کہ خوب خوب عبادت کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کریں گے جنت میں لے جانے والے اعمال اپنائیں گے تو انشاءاللہ کرم ہی کرم ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ, اللہ, اللہ. آئیے آج کے سلسلے کا آخری سوال جو ہمارے پاس عرب شریف سے موجود ہے وہ سنتے ہیں اور اس کا جواب حاصل کرتے ہیں السلام علی علیکم شاید پرویز میں سوال یہ ہے کہ میں نے استخارہ کروایا تھا تو اس میں جنات وغیرہ کا انہوں نے بتایا تھا تو میں تو بہت دور بیٹھا ہوں تعلیم تعلیم نہیں حاصل کر سکتا میرے لیے کوئی وظیفہ بتائیں یا میرے لیے کوئی ایسا کارٹ کر دیں تاکہ میری پریشانی دور ہو جائے میں بہت پریشان ہوں السلام علیکم کے موقف کیوں آ گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرب شریف سے کال کی تھی اس سکھارا انہوں نے کروایا تھا جس میں جنات کے معاملات کی طرف اشارہ ملا تھا کہ جنات کے معاملات آپ کے ساتھ ہیں تو ان کے لیے روحانی علاج بھی بتا دیجئے اور کاٹ کا عمل بھی ان کے لیے کر دیجئے اللہ حاضر ہمارے شاہد بھائی کو جو انہوں نے جنات کے معاملات سے تذکرہ کیا اس ان کے شر ان کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ان کو دائمی نجات عطا فرمائے آمین آمین آمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وسلم شاہد بھائی آپ کے لیے کارڈ کا عمل الحمد جل کروا دیا گیا ہے تاہم اہل سنت شیخ طریقت دامد براقات ملالیہ کے رسالے چالیس روحانی عراج میں سے جادو اور جنات سے محفوظ رہنے کے لیے چار مدنی ہتھیار پیش خدمت ہیں غور سے سماعت فرما لیجئے جی ممکن ہو تو مدنی چینل کے ناظرین کیونکہ یہ ایک ایسا یہ وظائف کا سلسلہ ہے کہ جن کی ضرورت ہر ہر شخص کو پڑتی رہتی ہے عموماً یہ سننے کو ملتا ہے کہ کچھ حفاظت کے اولاد بتا دیجئے ہماری حفاظت ہو جائے کرے ہم جنات سے بچ جائے کریں جادو اثر نہ کرے یہ اس طرح کے سوالات اس طرح کے مطالبات ہوتے ہیں کہ اولاد بتا دیے جائیں تو الحمد للہ شیخ طریقہ میرا علی سنت نے کہ چالیس روحانی علاج رسالے میں یہ جو وظائف عطا فرمائے حفاظت کے یہ الحمد ہر ایک کے لیے کارآمد ہے تو ان کو توجہ سے سن لیں ممکن ہو تو تحریر بھی کر لیں انشاءاللہ شاء اللہ وجاللہ فائدہ اٹھائیں گے چال روحانی علاج جو میں نے ارض کیے نمبر ایک یا محمین یا مہیمینو یا مہیمینو انتیس بار 29 ٹائمز ٹائمس انتیس بار روزانہ پڑھنے والا انشاءاللہ شا عباء اجزا ہر آفت و بلا سے محفوظ رہے گا نمبر دو یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو سات مرتبہ سیون ٹائمز سات مرتبہ روزانہ اصل کے وقت جو پڑھ لیا کرے انشاءاللہ شا اللہ رز ہر آفت و بلا سے پناہ ملے گی نمبر تین یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو یہ بھی سات مرتبہ یعنی سیون ٹائمز جو روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے انشاءاللہ شاء جادو اس پر اثر نہیں کرے گا سبحان اللہ نمبر چار چوتھا روحانی علاج بھی سماج فرما لیجیے یا قادرو یا قدرو یا قدیر یہ وظیفہ یہ ورد جو شخص وضو کے دوران ہر عز کو دھوتے وقت یہ ورد پڑھ لیا کرے گا اس کا معمول بنا لے عادت بنا لے تو انشاءاللہ اللہ حضرت اللہ دشمن جن ہو انسان ہو وہ انشاءاللہ اللہ اس کو اغوا نہیں کر سکیں گے اور الحمد للہ عزد الشیخ طریقت امیرا علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیس اختار قادری رضب جائی دامت براقاتم الیہ کو بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ کا بھی یا قادرو یہ وز وضو کے دوران پڑھنے کا معمول ہے سبحان اس با کو با پڑھنے کی بھی نیت فرما لی ہے انشاءاللہ عز و ان شاء اللہ ان وظائف کی برکت سے اللہ نے چاہا تو ہمارے شاہد بھائی کو ان معاملات سے امان مل جائے گی انشاءاللہ شاء اللہ جیسے شاہد بھائی نے یہ کہا کہ آپ کاٹ بھی کروا دیجئے اور آپ نے کہا کہ ہم نے کاٹ بھی کروا دی ہے کیونکہ یہ آپ نے کال سن لی ہوگی اور تو ایک تو یہ بتا دیجیے کاٹ ہے کیا چیز اس کا طریقہ کار کیا ہے یہ بھی تھوڑا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو پتہ आजकल جائے آج کل کے ہمارے زمانے میں عموماً جو بلڈ پریشر ہے کسی کو کھانسی ہے کسی کو درد سر ہے کسی کو کینسر ہے کوئی کسی مرض میں مبتلا ہے کوئی کسی مرض میں مبتلا ہے جیسے آج کل سردی ہیں تو کھانسی بلگم ریشہ اور سردی زیادہ ٹھٹھا جاتے ہیں بخار ہو جاتا ہے اس طرح کے امراض وغیرہ بہت زیادہ سننے میں آتے رہتے ہیں گھر گھر سے اس کی شکایت ملتی ہے کوئی کسی کا تذکرہ کرتا ہے کوئی کسی مرض کا تذکرہ کرتا رہتے ہیں یہ جو کارڈ کا ہمارا عمل ہوتا ہے یہ ہمارے تاویزات اطاریہ کے بسنوں پر الحمد تعویذات دینے کے علاوہ کیا جاتا ہے تاویزات اور وظائف اپنی جگہ پہ دیے جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک مخصوص ہمارا کارڈ کا عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے ان بیماریوں کی جن کی دیگر مسائل ہوتے ہیں قرض نوکری نہیں مل رہی ہے رشتے نہیں ہو رہے ہیں تو ان دکھیارے مسلمانوں کی دکھوں کو دور کرنے کے لیے یہ ہمارا ایک کارڈ کا عمل ہے جو تعویذات دینے کے ساتھ ساتھ بستوں پر الحمد للہ کیا جاتا ہے اچھا آپ نے یہ فرمایا کہ یہ تابیزات عطاریہ کے بستوں پر کیا جاتا ہے الحمد للہ مدنی چینل کی برکتے ہیں کہ دنیا بھر میں یہ مدنی چینل جا رہا ہے تو کئی ایسے ممالک بھی ہوں گے کئی ایسے شہر بھی ہوں گے کہ جہاں ابھی فی الحال دور دور تک بستے انہیں تابیزات عطاریہ کے نہیں مل پاتے ہوں گے تو ایسی جگہوں پر رہنے والے ان کے لیے یہ کارڈ کا عمل کیسے آسان ہو کیسے وہ کارڈ کا عمل کروائیں اس کی بھی کچھ وضاحت مل جائے الحمدللہ للہ دعوت اسلامی نے جہاں پر دکھیاری امت کی غمخاری کے لیے مجلس مکتوبات و طاویزہ تعریجہ کا سلسلہ کیا اور اس کے بستے جگہ جگہ ملک با ملک لگتے ہیں تاویزہ دیے جاتے ہیں جیسا آپ نے فرمایا کہ جہاں پہ نہ ہو جس جہاں پہ دستیاب نہ ہوں تو کیا کریں تو ایسے ہمارے مسلمان بھائیوں کو مایوس بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ الحمد للہ ازل دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ الحمد للہ جہاں فی سب اللہ تعویذہ اطتاریہ ہوم ڈیلیوری گھر پہنچانے کی بھی ترکیب ہوتی ہے بائی پوسٹ گھر پہ بھیجے جاتے ہیں جو منگوانا چاہیں اپنی میل کر دیتے ہیں ان کے گھروں میں الحمدللہ للہ مجلس مکتوبات وتاویزہ اطتاریہ کے ذریعے تاویزات وظائف ان کے مسائل کا حل ان کو گھر بیٹھے بٹھائے ان کو بائی پوسٹ الحمدللہ للہ بھیجا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آن لائن استخارے کی بھی خدمات سر انجام دی جاتی ہیں کہ ای میل کے تھرو ہمیں مسئلہ اپنا جو بھی پرابلم ہوتی ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے اور ان کو ای میل کے ذریعے ہی الحمدللہ للہ بلا بلا مبالکہ ہزار ہا استخارے میل کے ذریعے کیے جاتے ہیں اور اسی طرح سے مکتوبات کی جو ہمارے یہاں پہ بائی پوسٹ میں نے تذکرہ کیا تاویزات بھیجے جاتے ہیں تو یہ بھی الحمدللہ ہمارا مہانہ ہزار ہاں مکتوبات تعویذات ان مکتوبات کے ذریعے الحمدللہ ہزاروں گھروں میں بھیجے جاتے ہیں الحمدللہ تو جہاں پر یہ سلسلے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ شروع کیے گئے ای میل استخارے کا میں نے تذکرہ کیا میل کے ذریعے ہمیں مسئلہ بھیجے تو اس کا تعویذات بھیجنے کا آپ کو تذکرہ کیا اسی طرح سے گھر بیٹھے بٹھائے ہمیں یہ سہولت بھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ نے دے دی کہ ہم چاہیں تو اپنے گھر بیٹھے بٹھائے نیٹ کے ذریعے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ آن لائن کارڈ کی آپشن موجود ہے آن لائن کارڈ کے آپشن پہ جائیں گے وہاں اپنا مسئلہ لکھ کر وہ فارم ہمیں بھیج دیا جائے گا تو الحمد للہ اضافل بلا مبالکہ روزانہ افراد ان کی میل وغیرہ آتی رہتی ہیں اور الحمد للہ ازل روزانہ ان کی کاٹ الحمد للہ تعویذات یا تارییہ کی مجلس کرتی ہے یہ سلسلہ الحمد للہ چلتا ہے جس کو بھی یہ مسئلہ ہو جو تعویذات حاصل نہ کر پاتا ہو جس کے شہر یا ملک میں تعویذات کا بستہ نہ لگتا ہو تو ان کو چاہیے وہ جو بھی اسلامی بھائی ہمارے ہوں ان کو چاہیے کہ وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے کارڈ کروانا چاہیں تو ہمارے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈبلو پہ آن لائن استخارہ کے ذریعے استخارہ بھی کروا سکتے ہیں تعویذات کے لیے چاہیں تو تعویذات بھی منگوا سکتے ہیں اور اگر کارڈ کا عمل کروانا چاہیں تو آن لائن کارڈ کا جو میں نے تذکرہ کیا اس کے ذریعے کارڈ بھی کروائی جا سکتی ہے مٹھے مٹھے بھائیو مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ آج ہم نے اپنے سلسلے میں بہت سارے سوالات شامل کیے تھے جن کے جوابات اور روحانی علاج ہم نے حاصل کیے اور اب ہمارے اس سلسلے کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے کچھ باتیں جو سلسلے کے آخر میں کی جاتی ہیں وہ بیان کرنے سے پہلے آئیے اپنا مدنی مقصد دوہرا لیتے ہیں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے, مجھے اپنی اور, اور ساری دنیا, دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی, کی, کی, کی, کی, کی, کی, کی کوشش کی کرنی ہے عز وجل اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل شاید. اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے میں بھی ان مدنی کاموں پر عمل کی نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت کیجئے اور کہیے ان شاء اللہ ہمارا یہ سلسلہ نشر مقرر یعنی ریپیٹ انشاءاللہ اللہ بروز جمعہ صبح سات بجے یہ مدنی چینل پر دکھایا جائے گا بیرون ملک کے ہمارے وہ اسلامی بھائی جو ہمارے اس سلسلے میں کال ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں نمبر نوٹ کر لیجیے ڈبل ایک مرتبہ پھر نمبر سن لیجئے ڈبل زیرو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 دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی پریشانیوں سے اپنی امان عطا فرمائے آمین بجا نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ مت لانا